و الا ع و شاب نور مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ اے ایمان والو میں ہم سب حاضر ہیں اللہ تبارک و تعلی ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب کی مغفرت فرمائے کل ہم نے سود سے متعلق بیان سنا تھا ترتیب کے مطابق تو آج بیان کچھ اور ہی ہونا چاہیے تھا آگے بیچ میں کافی آئے تھے تھی لیکن کچھ ایسا واقعہ کل پتہ چلا کہ موضوع میں کچھ تبدیلی آئی اور ہم کچھ آگے جا کر ایتے کریما پر بیان کرنے کے لیے کسی اسلامی بھائی نے بتایا پرچی تھی مجھے کہ ان کے علاقے کے اندر ایک اسلامی بھائی تھے جنہوں نے وہ اسلامی بھائی کے ساتھ مدنی کافلے میں سفر بھی کیا تھا صبح جمعہ تراوی پڑ کر جب گھر آئے دیکھا ان کا چھوٹا بھائی دوستوں کو لے کر گھر میں شراب پی رہا تھا انہوں نے منع کیا اور نماز کے कहा کہا تو چھوٹے بھائی نے پستل نکال کر بڑے بھائی کو وہیں شہید کر دیا اللہ تعالی مخفرت فرمائن کی اب ان کا جو سب سے بڑا بھائی ہے وہ اب یہ کہہ رہا ہے کہ میں اب اس کو نہیں چھوڑوں گا میں اس کو بھی مار کر ہی دم لوں گا ہو سکتا ہے کہ آپ نے یہ بات اخبار وغیرہ میں بھی آپ کی معلومات میں آئی ہو مجھے بتایا کہ سنے کہ یہ بات اخبارات میں بھی شائع ہوئی ہے اب یقیناً صدمہ ہوا آپ کو بھی صدمہ ہوا ہوگا کہ یہ کیا ہو گیا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا شہید کر دیا اب اس کا بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کرنے کے لیے اس کو ڈھونڈ رہا ہے وجہ شراب بری سوبت شراب کے نشے میں بندہ وہ کام کر جاتا ہے جو کام اسے نہیں کرنا چاہیے جس کام کو وہ خوش میں ہو تو وہ خود اس کام کو پسند نہیں کرے گا لیکن شراب وہ کام کروا دیتی ہے میں آپ کو روایت سے اس بات کو مزید واضح کرتا ہوں کہ روایتیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عرشا فرماتے سنا میں اس روایت کا ایک مضمون نسخہ اج تنیبو ام الخبہ امول خبائی گندگیوں کی ماں شراب سے بچتے رہو کیونکہ تم سے پہلے لوگوں یعنی بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو عبادت گزار تھا اور لوگوں سے الگ رہتا تھا پھر اس سے ایک عورت سے محبت ہو گئی عورت نے اس کے پاس ایک نوکر بھیجا کہ ہم تجھے ایک شہادت کی ادائیگی کے لیے بلا رہے ہیں وہ آدمی اس کے گھر میں داخل ہوا تو جس جس دروازے سے گزرتا عورت اس کو تالا لگاتی جاتی یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچا جا وہ عورت بھی تھی اب اس عورت کے پاس ایک لڑکا تھا ایک شراب سے بھرا ہوا برتن رکھا ہوا تھا اور اس نے اس کو دعوتیں گنا دی اور اپنی طرف بلایا اور کہا کہ اس لڑکے کو قتل کر دے یا اپنے بارے میں پھر اس نے اپنا غلط اندیا دیا یا یہ شراب ایک پیالہ پی لے اگر تون نے انکار کیا تو میں چیخنا چلانا شروع کر دوں گی اور تجھے ذلیل رسوا کر دوں گی سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب اس آدمی نے دیکھا کہ اب اس سے چھٹکارا ممکن نہیں تو وہ جس بدکاری کی طرح بلا تھی وہ اس کو پسند نہیں کرتا ہوگا تو شراب کا پیالہ پلا دے تو اس نے اس کو کہا کہ تو مجھے شراب کا پیالہ پلا دے مطلب میں قتل کیسے کروں اور میں یہ دندا کام کیسے کروں اس نے شراب کا پیالہ پینے پر اکتفا کر لیا عورت اسے شراب کا پیارا پلا دیا پھر بولا اور پلا یہ اور مانگتا رہا وہ دیتی رہی حتہ کہ اس نے متکاری بھی کی اور لڑکے کو قتل بھی کر دیا تو اس کے حاشے میں لکھا ہے کہ شراب پینے نے شراب نوشی نے متکاری اور قتل جیسے گھناؤں نے جرائم کا یہ شراب نوشی بائیس بن گئی پریشان ہوتا ہے کہ لہذا تم شراب سے اجتناب کرو بچتے رہو اس لیے کہ ایمان اور شراب پر ہمیشہ کسی آدمی کے دل میں کبھی اکٹھے نہیں رہ سکتے ان میں ایک دوسرے کو نکال پھینکنے کی کوشش کرتا رہے گا یہ روایت آپ کو جو بیان کی اس سے یہ بات بہت زیادہ واضح ہو جاتی ہے کہ شراب کیسے کیسے گراہوں میں بندے کو مبتلا کر دیتی ہے تو یہ جو خبر متک پہنچی بہت جھٹکا لگا اللہ تعالیٰ وہ جو شہید ہوئے ان کے درجے بلند فرمائے نیکی کی دعوت انہوں نے پیش کی تھی کیونکہ وہ مدنی قافلوں کے بھی مسافر تھے دعوت اسلامی جیسے اسلام بھائی نے کہا کہ میرے ساتھ انہوں نے مدنی کافلوں میں بھی مدنی قافلے میں بھی سفر کیا تھا اور نماز پڑھ کر آئے تھے اور نماز کی دعوت دی بقول ہمارے اسلامی بھائی کے اور وہ صاحب شراب کے نشے میں تھا تو اس نے وہ کام کر دیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا شراب سے متعلق اور مجید سورہ مع جو چوتھے پارے چوتھے پارے میں بھی ہے اے ساتویں پارے میں بھی ہے اس کی آیت نمبر نبے میں ارشاد ہوتا ہے یا انما الخمر انامل الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون میرے اقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمتہ الرحمان اپنے شورا الفاظ ترجمہ قران کنز ایمان میں اس کا ترجمہ خوشی سے کرتے ہیں ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور پان ناپاکی ہی ہیں شیطانی کام ہیں تو ان سے بچتے رہنا کہ تم فلاح پاؤ تو قرآن پاک کے اس حکم پر شراب حرام ہوئی اور اس سے پہلے بھی اس سے متعلق آیت کریمہ موجود ہیں شراب سے متعلق تو انشاءاللہ عزوجل آج کچھ اسی شراب کے موضوع پر کچھ ارض کرنے کوشش کروں گا کہ جو واقعہ اس ایک گھر میں ہو گیا اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی توفیق عطا کرے اور ہم اپنے معاشرے سے اس شراب کی نفوص کو نکال باہر کرنے میں ایسے کامیاب ہو جائیں کہ ہمارے گھر گھر کا ماحول ہمارا محلہ ہمارا معاشرہ مسلمان کا بچہ بچہ اس شراب کی نفوص سے باز آ جائے تو اللہ تعالیٰ میں کچھ شراب کے بارے میں کرنے کی کوشش کروں گا جیسے اللہ تبار تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہاں بھی شراب کی جیسے کہ ممانعت آئی اب یہ ممانعت جو تھی اس کی اس کا ایک پورا ایک پس منظر ہے پس منظر کیا ہے یہ پس منظر کو سمجھنے کے لیے پہلے میں آپ کو کچھ مزید ماحول یاد کے حوالے سے کچھ عرض کروں گا تاکہ جو پس منظر میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ پس منظر ان اللہ اس سے واضح ہو جائے کیونکہ آج یہ اتنی عام ہے شراب کہ امریکہ اور یورپ جیسے ممالک نے بھی اس کو ختم کرنے کی بہت کوشش کی اور بڑے قوانین بنائے نشر و اشاعت جس کو آپ ذرائع ابلاغ کہتے ہیں پیپر میڈیا وغیرہ ہو سکتا الیکٹرانک میڈیا کا بھی استعمال کیا گیا ہو قوانین بنائے گئے شراب بنانے بیچنے اور پینے وغیرہ پر سخت سزائیں دی گئیں ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے تین سو افراد کو پھانسی پر لٹکا دیا پھانسی دیا اس شراب پر پابندی لگانے کی وجہ سے نے پانچ لاکھ سے زیادہ اشخاص کو قید و بند کی سزائیں دی غرض یہ کہ کروڑوں ڈالر کے اخراجات کے باوجود نتیجہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آیا بلکہ اس میں اور اضافہ ہی ہوتا چلا گیا جب کوشش ہی کوشیشی نامکمل ہو تو قوانین ہی نامکمل ہو تو نتیجہ اس کے سوا کیا ہو سکتا ہے آج کل ہی دیکھ لیجئے لوگوں کو جیسے سگریٹ سے بچانے کے حوالے سے بات کی جائے جب سگریٹ سے بچانے کے لیے ڈبی پر لکھ دیا گیا کہ جناب یہ ہے تو ایڈورٹائزمنٹ آتی ہے تو جناب یہ ہے لیکن اس کے بنانے اور اس کے بیچنے کے حوالے سے اس قدر آسانیاں ہے کہ موٹیویشن جو ہم کرتے ہیں شا... سگریٹ میں نے صرف ایک ایگزامپل کے طور پر آپ کو بیان کی ہے جو موٹیویشن جو کرتے ہیں وہ موٹیویشن ہماری ناکافی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ اس کے بنانے کا اور اس کے بکنے کا اور اس کی دستیابی کا اتنا آسان نظام بنا ہوا ہے کہ کیسے موٹیویٹ کریں گے حالت آپ کے سامنے ہے دوسرے ملکوں میں تو مغرب ممالک میں تو بارہ سال کی عمر سے بچے ہی سگریٹ کی عادتوں میں مبتلا ہو جایا کرتے ہیں اور بدقسمتی سے یہ مرض لڑکوں سے زیادہ اب لڑکیوں میں مرتا چلا جا رہا ہے پھر اب جب اس پر تھوڑی بہت رکاوٹ اس پر رکاوٹ نہیں آئی تو آپ کے سامنے ہے کہ منشیات انٹاکسکینٹ کے کی وبا پھیلی ہیروئن اور طرح طرح کی مطلب منشیات نشہ آور چیزیں جو دھوئیں دھوئیں کے ساتھ اور اس طرح وہ انہیل کر کے پی کر اس طرح جو لی جاتی ہیں ہمارے سامنے اتنی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے تو یہ سب مطلب کہ درست قوانین نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کا درست نفاذ نہ ہونے کی وجہ سے اسلام کے بنا ہوئے طریقہ کار کو امپلیمنٹ نہ کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ جایا کرتی ہیں اچھا اب مزید آگے بڑھی ہے کہ اسلام کی بات کرو تو جہاں میں نے اس وقت آپ کو پڑھے لکھے جس کو ہم کہتے ہیں مغربی جو ممالک ہیں جو جن کو ہم ترقی یافتہ ممالک کہتے ہیں ان کی جو میں نے بات کی جہاں پر حقیقت اگر دیکھا جائے تو وہ غریب ممالک یا وہ پڑھے لکھے ممالک جن میں غربت کا ریشو زیادہ ہے اور تعلیم کا ریشو بہت کم ہے میں سمجھتا ہوں شاید ان ممالک میں اتنا کرپشن نہیں ہے اتنی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب نہیں ہے جتنی لو اینڈ آرڈر کی سچویشن ان پڑھے لکھے کہنے آنے والے ممالک میں زیادہ خراب ہے ایک ایک ڈالر کے اوپر ایک ایک پونڈ کے اوپر ایک ایک گھری کے اوپر لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے ممالک کے اندر البتہ نیوز اتنی زیادہ وہاں پر ہائی لائٹ نہیں کی جاتی لیکن جو انفارمیشن ہے میں اس کے مطابق آپ کو عرض کر رہا ہوں ٹھیک ہے کہ کار چوری نہیں ہوتی ہمارے کار تو وہاں کاروں کے رجسٹریشن نظر آتے ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے مضبوط ہوں لیکن کار کے اندر ٹیپ ریکارڈر چوری کرنے کا اتنا رجحان ہے کہ کار کسی کام کی نہیں رہتی کار بیکار ہو جاتی ہے توڑ پھوڑ کر کے دروازے نکال دیے شیشے توڑ دیے یہ ساری چیزیں چوری ڈکیتی لوٹ مار پرس لے کر بھاگ جانا گھروں کے اندر ایسی ایسی ڈکیتوں کے وارداتیں اور ایسے ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں مگر چونکہ وہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا اور ہمارے یہاں چونکہ وہ چیزیں ساری کم صحیح مگر मगर हाईलाइट اتنی ہو جاتی ہیں کہ وہ بہت زیادہ نظر آتی ہے لیکن اگر ان ممالک کے لوگوں سے بات کریں جن ممالک کے اندر پانچ یا چھ بجے کے بعد لوگ دکانیں نہیں کھول سکتے ہیں کاروبار نہیں کر سکتے کہ لوٹ مار بہت ہوتی ہے اپنے گھر کے دروازوں پر دو دو تین تین قسم کے تالے لگاتے ہیں لوہے کے دروازوں پر دروازے باہر جو کوریڈور ہوتا ہے وہاں لوہے کے دروازے اور اتنی وہاں پر ایک تھریڈ ہے اتنا ٹینشن ہے کہ لوٹ مار اور چوری ڈکیتی کے واقعات بہت زیادہ ہیں اور اس کے پیچھے بھی ان کے یہاں شراب اور ان کے یہاں اتنا عام ہے ان میں ایک تعداد ہوتی ہے جو لوٹ کرنے والوں میں جو شرابے بہت پیتے ہیں اور جوا کھیلتے ہیں کیونکہ ان کو شرابے پینے کے لیے جوا کھیلنے کے لیے پیسہ چاہیے ہوتا ہے اور وہ پیسہ لوٹ مار سے چوری ڈکیتی ان تمام کے علاوہ نہیں مل سکتا کیونکہ میری معلومات کے مطابق شراب سے انسان کی جو ذہنی صلاحیت ہوتی ہے عقل و شعور ہوتا ہے وہ بہت کم ہو جاتا ہے بہت کم ہو جاتا ہے عقل و شعور جس کی وجہ سے وہ کام کرنے کے زیادہ تر قابل نہیں رہتا شراب کی وجہ سے وہ کام کرنے کے قابل نہ رہنے کی وجہ سے اس کو کوئی نوکری نہیں ملتی ویسے بھی اگر کسی کو پتا چل جائے کہ میرے یہاں یہ جو آدمی کام کرتا ہے یہ شرابی ہے جواری ہے اس کو شراب کی لت ہے جوئے کی تو قدرتی طور پر اس کی طرف دل نہیں ٹکتا کیوں اس کا یہی یہ جو آدت ہے جبکہ نماز قزا کرنا یہ بھی ایک بہت گندی اور بہت ہی بری بہت ہی بری بہت ہی بری عادت ہے نماز قزا کرنا لیکن یہ بھی ہمارے اس دور کی ستم ظریف ہے کہ اس قدر زبردست گناہ کو زبردست گناہ سمجھنے کے ماننے کے باوجود اس سے وہ نفرت نہیں ہے کہ نماز قزا کرنے سے نفرت ہونی چاہیے یعنی پوری کے پوری آفس کے اندر پورے پورے خاندان کے اندر اگر بے نمازی اتنے سارے ہیں تو ان کو کوئی برا نہیں کہتا کہ یار یہ بے نمازی ہے ان کو کوئی برا نہیں کہتا اور اگر ایک بھی شرابی ہے اوہو یہ تو شرابی ہے نہیں نہیں نہیں, نہیں اس کو لڑکی نہیں دینا اس کو بہن نہیں دینا یہ شرابی ہے جواری ہے شرابی جاری ہونا بہت بری بہت ہی گندی عادت ہے نہیں ہونا چاہیے اور یہ شرابی اور جواری کے لیے اس میں بھی ایک یوں سمجھیے کہ ایک اس کے لیے بھی ایک تازیانہ ہے اس کا بھی ایک چابوک ہے ایک یوں سمجھے کہ ایک چوٹ ہے اس کے لیے کہ لوگ بے نمازیوں کو دے رہے لڑکیاں یہ داری بنڈوں کو لڑکیاں مل رہی ہیں وہ جھوٹ بولتا ہے سوت کا کاروبار کرتا ہے رشوت کا لین उनको کرتا ہے ان کو بیٹیاں اور لڑکیاں مل جاتی ہیں مگر پھر بھی یہ شرابی اور جاری کو کوئی بیٹی اور لڑکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو سوت رشوت یہ نماز کرنا یہ جھوٹ بولنا یہ ساری چیزیں یہ بہت گندی عادتیں ہیں اللہ کی پناہ بہت گندی گندی عادتیں بےخصوص نماز قضا کرنے کے حوالے سے میں ارج کروں اسلام و کفر کے درمیان فرق نماز رکھا گیا مگر آج مسلمان بڑی ہی دیدہ دلیری کے ساتھ اور بڑی کسرت کے ساتھ اور بھاری اکثریت میں نمازیں قضا کر رہا ہے اور اس کو ندامت اور افسوس نہیں ہے قضا پر قضا قضا پر قزا کیے جا رہے ہیں وہ آدھی نماز کا ایسے عادی لوگ ہیں جو نمازی نہیں بردادی ہیں ان کو نماز پڑھنی نہیں ہے ہی ان کے سامنے چار نمازی اٹھ کر اذان کے بعد مسجد میں جا رہے ہوں گے مگر ان کے بدن کو جنبش نہیں ہوگی یہ ہلتے بھی نہیں ہیں اچھا اچھا نماز کے لیے جا رہے ہیں اچھا آ, آ, جا آ جا میں بیٹھا ہوا ارے خدا کے بندے اٹھ کے نماز ان کے ساتھ پڑھ کیوں نہیں لیتے اچھا پھر اگر اس کو کوئی نیکی کی دعوت دینے والا ہو دعوت اسلامی کا متنی ماحول میسر ہو اور اس کو انفادی کوشش کرنے کا جذبہ ہو اور کہہ دے کہ چلے آپ بھی نماز پڑھ لیجیے تو چھوٹ میں بھی دے دیں یار میرے کپڑے پاک نہیں تخر اللہ کپڑے پاک نہیں پھر بولے گے میں پاک نہیں ہوں میں یوں نہیں ہوں میں اچھا اچھا یار آپ پڑھ کر رہا یار جاؤ نا یار جاؤ نا یار بس جاؤ یار جاؤ آپ یار میرے کو زیادہ فورس نہیں کر رہے بس آپ پڑھ کے آ جاؤ نا یار کیا ہو گیا آپ کو وہ تمہیں خدا کی بار میں سجدہ کرنے کے لیے بلا رہا ہے اور تم اتنے نخرے کر رہے ہو اٹھو نماز پڑھ لو اپنے کپڑے و بدن کو پاک رکھو بات, نماز کی آ بیچ میں بات تو کرنی نہ کہے کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ چلو ذرا نماز تو چلو ٹھیک ہے تو چلے گا نہیں کچھ نہیں چلے گا سرف شریعت کا حکم چلے گا لیکن میں شرابیوں کو اور جواریوں کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا آپ ادارا اپنے اوپر غور کیجیے آپ کو لگتا نہیں ہے کہ آپ کے بارے میں لوگ کے کیا مطلب کے ویوز ہوتے ہیں اچھے ویوز نہیں ہوتے بلکہ اتنی بڑی بدکسمتی ہو جاتی ہے کہ اگر کسی کی بیٹی کی شادی ہو رہی ہو پتہ چلے کہ اس کا باپ شرابی ہے یا اس کا بھائی شرابی ہے جواری ہے باپ شرابی جواری ہے تو اس کی بیچاری بیٹی کی شادی اس کی بہن کی شادی ہونا تکلیف میں آ جاتا ہے یعنی یہ یوں سمجھیے کہ یہ وہ گندی عادت ہے جو آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر گندی, گندگی کے ساتھ اس کو جانا پہچانا جا رہا ہے اور اس کی طرف التفات نہیں ہو رہا مگر یہ بھی میں ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد ہے ہمارے ملک میں بھی اسپیشلی اوورسیز یہ جو اوورسیز جن کے بچے اور یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ان کے متعلق میں بتا ایک کا تو سارے کوئی بھی نہیں کہے گا مگر ان میں بھی ایک تعداد ہے کیونکہ یہاں پر تو ابھی کو روک تھا کو دیکھنے والا تو بھائی والد کو رشتے دار ہوتا ہے وہاں تو وہ جاتے ہیں کو اتنا دیکھنے والا ہوتا نہیں ہے. خود ہی ہوتے کیونکہ ہم کو تو یہاں پیسے بھیج رہے ہوتے ہیں ڈالر آ رہے ہوتے ہیں دینم آ ہوتے ہیں پونڈ آ رہے ہوتے ہیں ریال آ رہے وہ کرنسیاں آ رہی ہوتی ہیں تو جب ہمیں یہ جی ساری کرنسی آ رہی ہے تو ہمیں عموماً مطلق نہیں کہہ رہا عموماً اس طرح کا ہمارا ذہن ہی ہوتا ہے کہ یہ بھیج رہے بےچارا کرتا کیا ہے ادھر اس کی شبورت کیسے گزرتے ہیں آپ کو پیسہ آ رہا ہے آپ کے خرچے چل رہے ہیں موجود تعداد ہے جنہیں ہم دیکھ کر آئے ہیں. جو شرابوں میں اور جو میں مبتلا ہے ڈسکو کلب میں مبتلا ہے خواہشی میں مبتلا ہے اریا یعنی میں مبتلا ہے جسے عیاشی کا نام آپ دیتے ہیں فل عیاشی ہے فل عیاشی عیاشیاں بولنے والا وہ رکنے والا نہیں ہے آپ کو بھیج دیے جو تھوڑے بہت بچے شیرنگ کے اندر یا کسی طرح تو ٹوٹے پوٹے سے اور مطلب کہ وہ گزارے والے مکان میں چند لوگ مل کر رہ گئے جو پیسے بچے تھوڑا بہت مل جل کے کھا لیا اب جو پیسے بچے اسے کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں صحبت اچھی نہیں ملتی وہ بہت بہت برا حال ہو جاتا ہے ان کا تو یہ شراب اور شراب کے ساتھ جوا کیونکہ یہ دونوں عموماً ساتھ چلائے گئے ہیں ہمارے یہاں کہ شرابی جواری یہ لفظ بھی عموماً رقب کے ساتھ ہو رہے یہ تو شرابی جواری شرابی کبا بھی لگتا ہے شرابی جواری لگتا ہے تو یہ شراب یہ جو کی طرف بھی لے جاتی کیونکہ میں نے پہلے عرض کر دی کہ یہ کسی کاروبار کے کام کے سوچ کے ذہانت کے صلاحیتیں جو اس کی ضائع ہو جاتی ہیں قابل نہیں رہتا تو اس لیے اب اس کو چونکہ پیسہ چاہیے تو یا تو وہ جو کھیلتا ہے یا چوری کرتا ہے یا ڈکیتی کرتا ہے اور اس طرح کی کاروائی کر کے کسی صورت اس کو پیسہ چاہیے اور اپنی ان عیاشیوں کو اس نے ادارنا ہوتا ہے یا پھر گھر کا زیور بیچے گا ایسا کرے گا گھر میں ماردھار کرے گا گھر کے برتن تک بیچ دیتے ہیں پھر باپ کو تن کرتے ہیں ماں کو تنگ کرتے ہیں مطلب پورے گھر کا نظام تباہ و برباد کر کے رکھ دیتے ہیں تو یہ وبا پھیلتی جا رہی ہے میں نے آپ کو امریکہ یورپ اور اس طرح مغربی جو ممالک ہیں ان کے کلچر کا جو تھوڑا سا حال بیان کیا اب آئیے میں آپ کو آیت کریما کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ یہاں تو یہ ساری ترکیبیں بنی ساری کوششیں ہوئی مگر ان ممالک کو کامیابی نصیب نہیں ہوئی بلکہ ایک معلومات کے مطابق تو ان ممالک نے تھک ہار کر اس شراب نوشی کو قانونی صورت دے دی کہ اور اس کو اپنے کانسٹیٹیوشن میں لے لیا کہ یہ قوم چھوڑتی نہیں ہے اب یہ قوم چھوڑتی نہیں ہے اور جس نے چھوڑا تھا اس کا حال یہ تھا کہ اس, دو, اس دور میں شراب کی اور اس قوم میں آیا کہ اسلام نے جس قوم کی اصلاح کی سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم جس قوم میں مبروس ہوئے یعنی جس عرب مکہ مبارک میں آپ کی ولادت بسادت ہوئی تو آپ کو علم ہوگا کہ اس وقت جو کچھ وہاں کا جو ماحول تھا وہ ماحول ایسا عجیب و غریب تھا کہ وہ درندہ صفت قسم کے وہ لوگ بنے ہوئے تھے ان کے متعلق یہ ایک ذائچہ کھینچا گیا ہے کہ جس کی زینت ان کے بدترین اعمال تھے جس کی قوت و طاقت کی بنیاد ظلم و ستم پر تھی جس کی خود ساختہ تہذیب کے ستون شراب جوا اور دیگر اس طرح کی جو بری عادتیں تھیں ان پر تھیں اس قوم سے اس کی بدکاریوں اور بدکرداریوں کو یک دم چھڑا دینا اس کی مزید بغاوت و بربادی کا باعث ہو سکتا تھا یادہ اسلام نے نہایتی حکمت و تدبیر کے ساتھ ان جانور نما انسانوں یعنی وہ, وہ مسلمان نہیں تھے شرک کرتے تھے اور اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین میں دفن کر دیتے تھے اتنی درندہ ہی تھی تو ان کی اصلاح کی جو عادتیں ان کے رگو پے میں سراحت کی ہوئے تھیں جو ان کی عادتیں تھیں ان سے نجات دلانے کے لیے بتدریج احکام نازل کیے اب جو شراب کے جو نقصانات ہیں جو میں نے ابھی جو بیان کیا یقیناً اسلام اسے ہرگی پسند نہیں کر سکتا تھا لیکن اسلام نے اس کے ختم کرنے کا ایک طریقہ کار وضاح کیا ایک بتدریج اس کے احکامات آئے تاکہ ان کو بآسانی با اس سے چھٹکارا نصیب ہو جائے اس کا تاریخی پس منظر اتنا دلچسپ ہے اس کے شراب کے متعلق جو اقامت ہوئے اتنا دلچسپ بڑا ہی اس میں سمجھنے اور سیکھنے کا ہے کہ سب سے پہلے جو سورہ بقرہ کے اندر یہ ہوا کہ شراب کے متعلق جو کے بابت جو پوچھا جاتا تھا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ فرمائیے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ ہے اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے یہ قرآن پاک میں ایک وضاحت ہوئی کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی شراب پی پیتے وہ شراب باہر ان کے ندی غلط تھی نہیں تو شراب گٹی میں ملی ہوئی تھی مطلب جیسے ہمارے یہاں کولڈ ڈرنک چلتی ہے نا پانی کولڈ ڈرنک پانی کولڈ ڈرنک پانی کولڈ ڈرنک تو اس طرح یہاں شراب چلتی تھی تو اب ایسی چیز چھوڑنا وہ بھی نشے کے ساتھ ہو کس قدر اس کے اندر وہ مسائل ہوں گے تو پہلے یہ ہوا کہ جناب اس میں فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے اور ان کا گناہ بہت بڑا ہے ان کے فائدے سے تو اس طرح کا حکم پہلے نازل ہوا اب یہ حرمت شراب کے بتدریج عمل کا آغاز تھا اس وسیع کا اثر اکثر صحابہ پر ہوا مار نے شراب بالکل چھوڑ دی مار نے کم کر دی پھر چند دن کے بعد ایک اور واقعہ ہوا کہ نماز میں کچھ ایسی غلطیاں ہو گئیں کہ جو نشے کی حالت میں جو نہیں ہونے چاہیے تھی تو پھر ایک دوسرا سورہ نساء کے اندر حکم نازل ہوا کہ شراب نماز کے اے ایمان والوں نماز سے قریب نہ قریب جاؤ نماز کے نماز سے قریب مجھے تم نشے کی حالت میں ہو یہاں تک کہ تم سمجھنے لوگ جو تم کہتے ہو یہ دوسرا حکم تھا اب اس کے بعد شراب کی محفلیں بہت کم ہو گئی اس کے لیے جمع ہونا کم ہو گیا تو پانچ وقت کی نمازیں ہوتی تھیں اور اس حکم آ گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا تب بازار سے شرح ختم نہیں ہوئی تھی وہ ابھی ملتی تھی مگر کچھ رات کی محفلیں جاری تھی مگر ختم بھی ہو گئی تھی کیونکہ صبح و فجر کی نماز کے لیے ہونا تھا پھر اگر ہوتی تھی تو مختصر ہوتی تھی کہ صبح و فجر تک نشا نہیں اترے گا اور اس طرح کے معاملات تھے اب پھر کچھ اس طرح کا واقعہ ہوا شراب کے نشے میں آپس میں کوئی گتھا گونتا والا اب اس سے کافی سورش ہوئی کہ یار یہ بہت غلط ہو گیا ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اب ایک ایسا ماحول بن گیا تھا کہ گویا کے ہر ایک جو سا کے ذہنی طور پر تیار تھا اور وہ بالخصوص لوگ جو اسلام کے مزاج سے واقف ہو چکے تھے وہ تو گویا کے ذہن بنا چکے تھے کہ اب عن قریب شراب کے حرام ہونے کا حکم آیا ہی چاہتا ہے جیسے فاروق اعظم ربی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ دعا اللہ کی بارکا میں کیا کرتے تھے کہ اللہ شراب کے متعلق ہمیں واضح حکومت عطا فرما وہ جو دو حکم تھے وہ تھے لیکن واضح حکم کے بارے میں فاروق اعظم ربدی اللہ تعالیٰ اللہ کی بارکا میں عرض کرتے پھر اسی دوران یہ تھوڑا سا وہ مار پیٹ کا اور وہ ایسا واقعہ ہو گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا بالآخر وہ وقت آیا کہ شراب حرام کر دی گئی جس, کی جس طرح میں نے یہ آیت کریمہ جو آپ کو آیت نمبر نوے سورہ معدہ کی پرکے سنائی پھر اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ ایمان والوں شراب جوا بو جوئے کے تیر سب نہایتی ناپاک گنہنے ہیں شیطانی کارنامے ہیں جو تمہیں زیب نہیں دیتے تمہاری دنیاوی اور اخروی فلاح و بہبود اسی میں ہے کہ تم ان سے بچو ان کو چھوڑ دو کہ شیطان انہی اعمال کے ذریعے تمہارے معاشرے میں انتشار اختراک پیدا کرتا ہے نظم و ضبط اتحاد اور اتفاق کی وہ نعمتیں جن پر اسلامی معاشرے کی عمارت قائم ہے تم سے سلب کر لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ تم اللہ کے ذکر بالخصوص نماز جس اہم عبادت سے محروم رہو پس تم ان مد اماریوں سے باز رہو اب میں نے جسے ارکی نہ کہ جیسے قرآن پاک ہے جیسے آیت کلیم نازل ہوئی اس کا میں نے خلاصہ اور مفہوم بھی بیان کیا اب یہ واضح حکم نازل ہونے کے بعد سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک منادی اس ندا کو لے کر اس حکوم قرآنی کو لے کر مدینے کی گلی کچوں میں جا کر اللہ کا حکم سنانے لگے صاحبہ کرام علیہ مرزم پہلے سے ہی تیار تھے کہ اب ان قریب شراب کے حرام ہونے کا حکم نازل ہوا ہے کہ ہوا لیکن وقت کا انتظار تھا جو ہی منادی کی آواز سنی تو کتابوں میں لکھا ہے کہ لوگوں کا اس قدر ہجوم ہو گیا کہ حکم الہی سن کر ایک عجیب مستی تاری ہو گئی یعنی وہ شراب جو بچہ بچہ پیتا تھا اور ان کی گھتی میں شامل تھی جس کی عادت نکلنا مشکل مشکل مشکل مشکل, مشکل ترین تھا لیکن سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت اللہ از کی محبت قرآن کی محبت اسلام کی محبت ایمان کی کاملیت اللہ اور اس کے رسول کے حکم ماننے کا جو جذبہ جو جذبہ اور ولولہ تھا کہ یہ اس پوزیشن میں تھے کہ اپنی جان مال سب کچھ اسلام کے نام پر قربان کرنے کی ان کی کیفیات تھی اسے واقعات تھے اتنا سب کچھ ان کے پاس اللہ کی رحمت سے تھا کہ کیا عرض کیا جائے کہ اب وہ انتظار میں تھے کہ یہ کب اب حرام ہوتی ہے یہ کب حکم اتا جیسے ہی حکم نازل ہوا کہ تو لکھا جیسے کہ یہ حکم سن کر ان پر ایک کیف و مستی کا عالم طاری ہو گیا کہ قران پاک میں حکم اگیا شراب حرام ہو گئی شراب حرام ہو گئی اور ہر شاد منادی بن گیا دروازے کھٹ کھٹا کھٹ کھڑا کر گھر گھر خبر پہنچانے لگے چند لمحے کے بعد ہی مدینے کی گلیوں میں شراب لگی مٹکے توڑ دیے گئے ہاتھوں میں موجودہ جام پھینک دیے گئے منہ سے شراب کا وہ قطرہ تک تھوک دیا گیا جو ابھی حلق کے اندر نہیں گیا تھا کلیاں کی غسل کیے کپڑے بدلے اب شراب کی مستی نہیں ایمان کی مستی میں سب جھوم رہے تھے گلی کچوں میں جمع تھے سب ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے چہرے مسرت و شادمانی سے چمک اٹھے تھے دل شکر اللہی عزب اللہ میں جھکے جا رہے تھے خوشی سے آنکھیں پورنم تھی سرو سجود تھے ایک اجب سما تھا جو اہل ایمان کی اللہ عزوجل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی سے محبت کی کیفیت ظاہر کر رہا تھا اطاعت شعاری کے اس مظاہرے کی نظیر آج تک دنیا کی کسی قوم میں نہ پائی گئی نہ پائی جا سکتی یہ صرف اسلام ہی کا حصہ تھا جس نے اپنے ماننے والوں میں خوف خدا اور عشق کے رسول کا وہ جذبہ پیدا کیا جس سے وہ اپنی خواہشات عادات اولاد جان مال غرض کے ہر چیز قربان کر دینے کے لیے ہمہ وقت تیار رہا کرتے تھے اور جب یہ جذبہ ختم ہو جاتا ہے تو پھر مسلمان کی تہذیب اپنی تہذیب نہیں دیتی وہ پھر مدکاریوں اور برائیوں کو اپنانے لگتا ہے اور اس فلاح و بحبود و عزت و وقع سے محروم ہو جاتا ہے جس کا قرآن ان سے وعدہ کرتا ہے اب دیکھیے اس سے کچھ دیر پہلے میں نے آپ کو وہ ممالک جن کو آ پڑھا لکھا تربیتی یافتہ ویل ایجوکیٹڈ اور طرح طرح کے القابات سے ان کو یاد کرتے تھک گئے یہ اپنے لوگوں کو شراب کی عادت سے نجات نہیں دلا سکے اور ایک طرف اسلام کی تعلیمات قرآن کی تعلیمات پیارے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تربیت آپ کے ارشادات ہیں قرآن کا حکم نازل ہو گیا یہ جو بچپن سے شراب پیتے پیتے پیتے پیتے بڑے ہو گئے شراب ان کے گھروں میں ایسے رکھی ہوتی تھی جیسے ہمارے مٹکوں کے اندر پانی رکھا ہوا ہوتا ہے اتنے شراب کی عادیوں کو ایک مار گیا کہ اسے چھوڑ دو انہوں نے چھوڑ دیا چھوڑ دیا ایک اور حدیث میں آپ کو سنا کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے باری بات حضرت ابو طلح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کیا کہ انہوں نے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو سوال کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی میں نے یتیم بچوں کے لیے جو میرے زیر پرورش ہیں شراب خریدی فرمایا شراب کو بہا دو اور مٹکوں کو توڑ دو یعنی اب اس کو حدیث کو سمجھیے کہ شریعت نے شراب پینے ہی کو حرام قرار نہیں دیا بلکہ قرآن کریم نے اسے رچ قرار دے کر اس کی میع و شراب خرید و فروت اس کے نقل و حمل اس کے کارخانوں کی ملازمت گرد کے کسی بھی طرح اسے ہر تعلق کو حرام قرار دیا ہے جیسا کہ مزید احادیث مبارکہ جو بیان ابھی میں کروں گا بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی واضح ہو جائے گا اگر اس حدیث پر اگر غور کرے جو میں نے تیرمتی شریف کا بھی بیان کی عزرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عہر نے یتی بچوں کی ملکیت اس شراب کے متعلق سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا تھا جو انہوں نے اعلان حرمت سے قبل تجارت کے لیے خریدی ہوئی تھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کو بھی بہانے کا حکم دیا حتیٰ کہ اس کے برتن بھی توڑ دینے کا حکم دے دیا اب شراب کے برتنوں کو توڑنے کا حکم صرف اس وقت سے متعلق ہے جب شراب حرام ہوئی تھی جس کا مقصد لوگوں میں مزید نفرت پیدا کرنا تھا کہ اس کے برتن بھی توڑ دو مگر یہ برتن دیگر برتنوں کی طرح دھو کر استعمال کر لینا اب جائز ہے لیکن شراب کے خوبصورت برتنوں کو یوں الماری وغیرہ میں سجانا اس کی اجازت نہیں ملے گی شراب جیسی جو بوتلیں اور شراب جیسے جو برتن ہوتے تھے اب اس روایت سے غور کیجئے سرکے م... یہ اسلام کا روکنے کا طریقہ تھا جو میں نے ارض کیا نا کہ پیچھے روکا گیا ہوگا مگر روکنے کے وہ طریقے جو ایک مطلب کے اثر رکھتے ہیں وہ تو اختیار نہیں کیے جاتے ہیں. ہر طرف سے راستے بند کر دیے جائیں تو لوگ کیا کریں گے ایسا نہیں ہوتا بہت ہے لیکیج بہت ہے ہمارے ملک جو یہاں جو قانون جو ہم لوگ بناتے ہیں ہمارے قانون تو ہمارے عقلوں کے مطابق ہے نا اور قرآن اور حدیث میں جو قانون اور جو طریقہ کار دیا جاتا ہے وہ ہمارے خالق و مالک رف عزب جا کی طرف سے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کیے جاتے ہیں اور یہ حبیب کی شان یہ ہے کہ یہ اپنی طرف سے کچھ کہتے ہی نہیں یہ تو وہی کہتے جنم وحی کی جاتی ہے یہ تو وہی کہتے ہیں جن میں وہی کی جاتی ہے تو قرآن اور حدیث کے اندر جو ہمیں احکامات نازل ہوئے جو طریقہ کار بیان کیے گئے جو روکنے کا برائی سے بچنے کا طریقہ قرآن بیان کرتا ہے حدیث پا میں بیان کیا جاتا ہے اس کی مطلب کے اس کی انفراجیت ہی الگ ہے اس کی بات ہی الگ ہے کہ میں تو قرآن واضح تو پہ کہتا ہے کہ لا تکر زینا زینا کے قریب مت جاؤ بدکاری کے قریب مت جاؤ بدکاری گناہ ہے حرام ہے لیکن قرآن کا اور اسلام کا انداز دیکھیے کہ قریب مت جاؤ اس ماحول کے قریب مت جاؤ ایسے مناظر کے قریب مت جاؤ ان چیزوں سے بچو جو تمہارے اندر ایسی حرکت پیدا کریں تمہارے اندر ایسا وہ جذبہ پیدا کرے تمہیں ایسی مطلب سوچ اور خیالات کی طرف تمہیں لے کر چلا جائے جو تم اس برائی کے ارتکاب میں مبتلا ہو جاؤ اسلام بہت پہلے سے روکتا ہے قریب مت جاؤ ایسی ایٹ ایسے اشتہار ایسی فلمیں ایسے ڈرامے ایسے ناول ایسے لٹریچر ایسے ایسی کوئی بھی چیز ایسی صحبتیں ایسی باتیں ان تمام چیزوں سے بچو جو تمہیں ان برائیوں کی طرف لے کے جائیے تمہیں اچھی صحبت قرآن کہتا ہے مع فودین اور سچوں کے ساتھ وابستہ ہو جا اچھوں کے ساتھ وابستہ ہو جا کہ اچھوں کی صحبت تمہیں اچھا بناتی ہے بروں کی صحبت تمہیں برا بناتی ہے تو میرے مدنی چینل کے ناظرین ارض یہ کر رہا تھا کہ کس خوبصورتی سے شراب کے احکام نازل ہوئے اور کتنی حکمت عملی کے ساتھ شراب سے بچا بچا بچا بچا کر آخر وہ حکم نازل ہوا جس سے شراب چھوڑنے پر صحابہ کرام علی مردوان جھوم اٹھے کہ یہ قرآن کا حکم نازل ہو گیا ساتھ ہی شراب کی اب میں چند جو احادیث مبارکہ میں جو خرابی واقع آئی ہے چلے اس سے پہلے میں آپ کو آئےت کریمہ ہی میں بتا دوں کہ اس شراب کی ممالک کی ایک وجہ تو قرآن میں ہی بیان ہوئی کہ اداوت دشمنی و اور بکس اور کینہ پیدا ہوتا ہے اس سے کہ شیطان اس کے ذریعے یعنی شراب کے ذریعے تمہارے درمیان اداوت دشمنی اور بکس پیدا کرواتا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ شراب نے کتنا بڑا ایک وہ ابھی جو ہوا واقعہ کہ ایک بھائی سے دوسرے بھائی کا خون کروا دیا شراب کی نو... ش... یہ شراب کی نہیں ہو شراب میں کیا کچھ نہیں کرتا پھر شراب کے ساتھ وہ جوہ کھیلتا ہے تو اور مطلب زیادہ ظاہر ہے کہ ایک دونوں, دونوں کے لیے خطرہ ہوتا ہے جو ہارتا ہے وہ تو جاتا ہے اس کے دن بوکس کینا حسد اور پتا نہیں کیا کیا پیدا ہوتا ہے اور پھر جو جیتتا ہے اس کو اس بات کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ جیت گئے اب یہ تو مار دے گئے تو سارا مار ہار گیا ہے تو شراب اور جوئے اور دیگر ان برائیوں کے ذریعے جو قرآن پاہ میں بیان ہوئے شیطان تمہارے درمیان کینا بوگ دشمنیاں پیدا کرواتا ہے اور تمہارے اندر لڑائیاں پیدا کرواتا ہے یہ اس کی کتنی بڑی خرابی ہے کہ وہ اسلام جو آپس میں محبت اور پیار سے رہنے کا درس دیتا ہے امن کا درس دیتا ہے اسلام سلامتی سی ہے ایمان امن کا درس دیتا ہے اسلام سے سلامتی نصیب ہوتی ہے لیکن یہ شراب جوئے اور اس طرح کی دیگر برائی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ محبت نہیں کرنے دیتی دماغ خراب کر کے رکھ دیتی ہے دل گندا کر کے رکھ دیتی ہے مزاج میں اتنی خرابیاں اور مزاج اور عادتوں میں اتنی بربادیاں پیدا کر دیتی ہے کہ کیا پوچھیے بات اسی طرح یہ عادتیں اللہ تعالی کے فکر سے غافل کرتی ہیں اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہیں نماز سے غافل کرتی ہیں تو دنیاوی نقصان بھی ہے دینی نقصان بھی ہے کوئی خیر کوئی آفت کوئی بھلائی نہیں اب اس سے پہلے کہ میں چند روایتیں سناؤں کچھ امیر سنت کے وہ میں دیکھ رہا تھا بہت پیارے پیارے مناظر ہیں ذرا دکھائیے آئی ہائے امیر سنت اپنے محبت کرنے والوں کو ماشاءاللہ اللہ نیوالے اپنے ہاتھوں سے کھلا رہے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے شاید سے لی جا رہی ہیں سبحان اللہ یہ, یہ, یہ کھیلا ہے سبحان اللہ میں پہلے بھی ارض کر چکا ہوں میرے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں جو انداز امیر سنت نے اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اختیار کیا ہوا ہے اگر یہ انداز ہمارے گھروں میں آ جائے شفقت کا پیار کا محبت کا مسکراہٹ کا تو میں نہیں سمجھتا کہ گھر میں لڑائی جھگڑے رہیں ہمارے جو گھر میں جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں اس کی بنیادی وجہ جو میری امناک کی شکل میں آتی ہے کئی بنیادی وجوہات ہوں گی ایک خاص وجہ وہ ہے ہمارا قوت برداشت کا نہ ہونا امر چچڑاپن، غصہ باپا کو بھی دکھا دے رہے ہیں غصہ اور وہ آپس میں دل جوئی کی کمی یہ مین چند چیزیں ہوتی ہیں جو آپس میں رنجشے پیدا کرواتی اب ہم میں سے جو بھی ہمارے فیملی ممبرس ہیں ابھی جتنے بھی سو مدنی چرح کے ناظرین جو ہے سو بیٹھے ہوئے ہیں میرا خلاف پھاپ ہی چکے ہوں گے اب تو فار ہوئے ہوں گے نماز ایشا بھی باز کے ہو گئی ہوگی ہو رہی ہوگی کا بھی مطلب اب آپ بالکل اب آپ یہ نیت کریں کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کا ادب اور احترام کریں گے ایک دوسرے کا دل ہی دکھائیں گے ایک دوسرے کی دل آزاری نہیں کریں گے برداشت کریں گے کسی کے جسمانی عیوب کو بیان نہ کریں بلا حاجت شریح بلا ایجازت شریح اگر کوئی نازیبا بات بیوی سے نکل جائے کوئی اور سے نکل جائے برداشت کر لیں ضروری ہے کہ کسی بھی بات کا آپ جواب دیں اگر کسی نے آپ سے کلمات کہے ایک سے کیا تو ضروری ہے کہ آپ اس کا بدلہ مس بھی ہے سے دیں. کیونکہ نجاست تو پانی سے دھلتی ہے نا نجاست نجاست تو, تو نہیں دھلتی آگ آگ کو نہیں بجھاتی آگ کو بجھانے کے لیے پانی چاہیے ہوتا ہے محبت سے نفرت مٹائی جا سکتی ہے یوں سمجھیے نفرت ایک تالا ہے جس کی چابی محبت ہے اگر آپ نفرت کا تالا کھلنا چاہتے ہیں تو محبت کی چابی لگائیے اب آ میں نے محبت کی چابی بہت لگائی اس محبت کی چابی کے دندانے چیک کیجئے کہیں نہ کہیں کمزوری ہوگی ورنہ یہ تالا کھل جائے گا اور نفرت کا تالا محبت سے کھلتا ہے جس کو بھی یہ ہے اب یہ کہ یار یہ محبت کرے میں کیوں کروں تو یہ زی یا نہ ہے اس کو چھوڑ دیجئے میں نے سرکار صلی اللہ صاحب کی امر سے محبت کر جبکہ شرقی نہ ہو یہ محبت یہ پیار ہمارے امیر علیہ سنت نے اس قوم کو دیا ہے آپ کے سامنے قوم ہے دیوانہ وار ٹوٹتی ہے دیوانہ وار پیچھے بھاگتی ہے چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے یہ قوم ترستی ہے محبت پیار اللہ تعالیٰ ہمیں امیر سنت کی برکت عطا فرمائے اب سلسلے کا چونکہ اختتام کا وقت ہے میں شراب سے متعلق چند روایتیں عرض کرتا ہوں تاکہ مزید اس کی خرابیاں اور اس کی نخوصت ہمارے سامنے ہو اور ہم اس شراب کو اپنے معاشرے سے دور کرنے میں اس کو ختم کرنے میں اور اپنے بھائیوں کو اور دیگر لوگوں کو اس سے بچانے میں کامیاب ہو جائیں سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے شراب پر اسے پینے والے پر پلانے والے پر خریدنے والے پر بیچنے والے پر بنانے والے اور بنوانے والے پر اٹھانے والے اور اٹھوانے والے پر اسی طرح ایک اور روایت بھی ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شراب کے بارے میں دس شخصوں پر لانت فرمائی یعنی شراب بنانے والے بنوانے والے پینے والے اٹھا کر دینے والے اس پر جس کے پاس اٹھا کر لے جائی جائے پلانے والے بیچنے والے اس کی کمائی کھانے والے خریدنے والے اور خرید کروانے والے پر ان پر لانت ہوئی ہے اور ایک بڑی چوٹ کرنے والی روایت ہے یہاں پر ابو داود شریف کی روایت ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شاد فرمایا جو شخص شراب بیچے اسے چاہیے کہ خنزیر بھی کاٹے اس کی شرح بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یعنی اسے بھی بیچے یہ تحدید کے لیے چوٹ کے لیے یہ شریک اجازت دی جا رہی ہے کیونکہ شراب اور خنزیر دونوں حرام ہونے میں برابر ہیں اسی طرح شراب پینے والا خنزر بھی کھا لے معنی یہ نہیں کہ شراب اور خنجیر کھانے پینے اور بیچنے کی اجازت دی جا رہی ہے بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ سب حرام کام ہے مسلمان کو ان سے بچنا فرض ہے حدیث پاک میں شراب کا کاروبار کرنے والے پر ازہد ناراضگی فرمائی گئی ہے اور بدقسمتی قسمتی یہ کہ کئی ایسی اور اوورسیز کے اندر پتا چلتا ہے کہ دکانیں شرابوں کی جو مسلمان چلا رہے ہوتے ہیں یہ درست نہیں ہے میرے پیارے اسلامی بھائیو اس کے کچھ کریں دنیا میں دعوت اسلامی کے ماحول کو عام کر دیں آپ ان اللہ تعالیٰ یہ برائی سے بہت سارے لوگ بچ جائیں گے کتنے اسلامی بھائی یورپ کے اندر امریکہ کے اندر ہمارے ملک کے اندر ہند کے اندر یہ میرے پاس ایسے بہاریں واقعات موجود ہیں جو مدنی چینل دیکھ کر اس عاشقہ نے رسول کی صحبت میں آ کر سنو تو بڑے بیان سن کر ماحول کے قریب آ کر اجتماعات میں آئے ہیں جب انہیں صحبت محبت ملی ہے انہوں نے شراب چھوڑ دی بلکہ ایک تو ایسے شخص کا واقعی یاد آ رہا ہے یورپ کے اندر جو اپنے علاقے کے اندر ڈرنکر مشہور تھا ڈرنکر اتنی سے شراب پیتا تھا الحمدللہ دعوت اسلامی نے اس شخص کو بھی شراب سے نجات دلا دی آپ دعوت اسلامی کے ماحول کو سمجھیے اور اس سے اپنے معاشرے میں عام کیجیے انشاءاللہ تعالی یہ دعوت اسلامی کا ماحول مدنی خافلوں میں سفر مدنی انعامات عمل ہفتہ وار اجتماع کی پابندی اور یہ نے رسول کو قرب اللہ نے چاہا تو یہ ہمارے معاشرے سے شراب اور جوئے بے حیائی اور کئی برائی کو ختم کر کے رکھ دے گا آپ بھی ہمارا ساتھ دیں پلیز کوشش کیجیے سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علی ولی وسلم کی کو روایت مسلم کے حوالے سے کہ جس نے اس دنیا میں شراب پی اور قبل موت اس سے تائب نہ ہوا توبہ نہ کی تو آخرت میں اس کے لیے شراب تہور پاکیدہ شرام حرام فرما دی جائے گی مزید روایتیں بہت ہیں لیکن چونکہ میرا وقت ختم ہو رہا ہے امیل سنت بھی تناول فرما چکے آخر میں ایک اور روایت ذہن بنتا ہے کہ میں ارض کر دو اللہ کرے کہ ہمیں بچنا نصیب ہو جائے اللہ اللہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا اس امت میں سے کچھ لوگ کھاتے پیتے اور کھیلتے کتے رات گزاریں گے یعنی رات کے کسی حصے میں اپنے خالی کو یاد نہیں کریں گے پھر صبح اس حالت میں کریں گے کہ ان کے چہرے بندروں اور سوروں کی صورتوں میں بدل چکے ہوں گے اور زمین میں دسنے اور آسمان سے پتھروں کی بارش کا شکار ہوں گے کے دوسرے لوگ صبح بیدار ہوں گے تو کہیں گے آج رات فلاں قبیلہ زمین میں دھسا دیا گیا اور آج رات فلاں خاص شخص کا گھر زمین میں دھس گیا ان پر ضرور آسمان سے پتھر برسیں گے جیسے قومے لوٹ کے قبیلوں اور گھروں پر برسے تھے اور ضرور ان پہ خیر و برکت سے خالی ہوا چلے گی جس نے قوم آد کو ہلاک کر کے ہلاک کر ڈالا تھا اور وہ ہوا قوم آگ کے قبیلوں اور گھروں پر چلی تھی پر ان عذابوں کا آنا کس وجہ سے ہوگا وجہ بیان کی ان کی شراب نوشی ریشمی لباس خوبصورت گانے والیا رکھنے سود خوری اور کتے رشمی کے وجہ سے ایک اور خصلت ہے جس کا راوی کے راوی کے حوالے سے لکھا ہے کہ وہ بھول گئے انہیں یاد نہ رہا تو آپ غور کیجئے میرے بیٹھے اور یہ کس قدر ڈرانے والی روایت ہے اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور سنی ہے جب میری امت پندرہ برے کام کرنے لگے گی تو ان پر مسائب اور آلام گھیرا ڈالیں گے گھیرا ڈال دیں گے, گے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے کام ہے ارشاد فرمایا جب مال گنیمت ذاتی دولت بن جائے گی نمبر دو امانت مال گنیمت جان کر حرب کر لی جائے گی نمبر تین زکات دینا تاوان سمجھا جائے گا نمبر چار آدمی اپنی بیوی کی فرما برداری کرے گا نمبر پانچ اور اپنی ماں کا نافرمان ہوگا نمبر چھ اپنے دوست کے ساتھ احسان کرے گا نمبر سات اور اپنے باپ سے بے وفائی کرے گا نمبر آٹھ مساجد میں نمازیوں کی آوازیں بلند ہوں گی نمبر نو لوگوں میں سے زلیل ترین شخص ان کا سردار ہوگا نمبر دس آدمی کا احترام اس کی شرارت کے خواب سے کیا جائے گا نہ کہ نیکیو تقوی کی بنا پر یہ بریکٹ میں لکھا تھا نمبر گیارہ شراب نوش کی جائیں گے شرابے پی جائیں گی نمبر بارہ اور ریشمی لباس پہ نہ جانے لگے گا نمبر تیرہ اور چودہ گانے بجانے والیاں لڑکیاں اور سامان یعنی ڈھول باجے وغیرہ گھروں میں رکھا جائے گا نمبر پندرہ اور اس امت کے بعد میں پیدا ہونے والے لوگ پہلوں کو لان تان کریں گے جب یہ سب کچھ ہونے لگے تو لوگوں کو سرخ آندھی یا زمین میں دھس جانے اور چہرے مسک ہونے کا انتظار کرنا چاہیے اللہ تبارک تعالیٰ کی پناہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی اور ان طرح کی اور کئی گناہوں اور مرض اور بیماریوں سے پیارے حبیب کے سب کے نجات عطا فرمائے ہمارے معاشرے کو مدنی معاشرہ بنائے اور ہم سب کو یہ شراب جوا اور اس طرح کی دیگر آفتوں پریشانیوں سے پیارے حبی کے صدقے میں محفوظ فرمائے میں امید کرتا ہوں کہ میرے کئی ایسے اسلامی بھائی ہوں گے جو اگر شراب کے عادی ہوں گے وہ شراب سے توبہ کر لیں مغفرت کا عشرہ ہے رمضان ومبار کا مہینہ ہے اللہ کی رحمت چھما چھم اپنے بندوں پر برس رہی ہے توبہ کر لو نہ شراب پیئیں گے نہ جوا کھیلیں گے نہ بری صحبتوں میں جائیں گے خلاص ان سب کو ختم کر دو آؤ دعوت اسلامی کے متی ماحول میں آ جاؤ تمہیں کل سکون نصیب ہوگا تمہیں نہیں سکون نصیب ہوگا تمہیں راحت قلبی نصیب ہوگی ان رات سارے دس بجے آج رات گیارہ بجے جو مدنی مذاکرہ ہے. یہ بھی دیکھنا مت بھولے گا انشاءاللہ تعالی اس میں بھی کئی وہ سیاسی سماجیوں کل جیسے کہ تاثرات سوالا چلے تھے آج بھی اس کا مزید سلسلہ آپ مدنی چینل پر امیر سنت کے مدنی مذاکرے میں دیکھیے گا گیارہ بجے مدنی مذاکرے کا سلسلہ شروع ہوگا امیر السنت کی طرف چلتے ہیں وہ الحمد کلام پڑھا جا رہا ہے علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد